عاشق مصطفى ماواج ومن مضاجد السيد ثابت عليه الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من من لي شكن اضمن لهم الجنه اسبق الحديث اذا حدثتم واو اذا معتتم واذ اتو وہ حق فروج کم و غزو او و قال ایدی حکم او کماقار سلاط و اے مصرد امام احمد بن حمبل مصطح حاکم بہکی وغیرہ کی حدیث ہے جو بسند صحیح حضرت عبادہ اب مسامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رمایا ہے کہ اے ہمت کے لوگوں تم اگر چھ باتوں پر عمل کرنے کی کرنے کا وعدہ مجھ سے کر لو چھ چینیں ہیں اگر ان کی پابندی تم کرنے کی کا وعدہ ہم سے کر لو تو ازمان و رقوم الجن ہم تمہیں جنت میں داخل ہونے کی گارنٹی دے دیتے ہیں لی شتن از منلی سٹن ازمان الحکم الجما تم لوگ, لوگ چھ باتوں پر عمل کرنے ان کی پابندی کرنے کا وعدہ کرو تو اس کے عوض ہم تمہیں جنت میں داخل کرنے کی گارنٹی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان چھ باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی کوشش میں سے فرمائے وہ کیا ہیں نمبر ایک اس دک الحبیتا ادا حدس پہلی چیز یعنی جب تم بات کرو تو سچائی کی بات کرو کبھی جھوٹ باتیں نہ کرو ہمیشہ سچ کا خیال رکھنا چاہیے اللہ کے متعلق کوئی بات ہو وہ بھی سچی لوگوں کے متعلق کوئی بات ہو وہ بھی سچی ہونی ہے جھوٹ نہایت بدترین گناہ ہے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ اور سچائی کا اہتمام کرو رب العالمین قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں یا اللہ منتقل مومنوں تم اپنے اندر تقبہ پیدا کرو اور ہمیشہ سچ بولنے والوں کا ساتھ دو یعنی ہمیشہ تمہیں ان کے ساتھ رہنا چاہیے سچ بولنے والوں کے ساتھ صحیح بخاری اور مسلم کی بڑی اہم حدیث جس میں سچائی کو بر قرار دیا گیا ہے بہت بڑی نیکی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ سلاط اسلام نے ایک موقع پر لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو علیکم بالصدق اے لوگو علیکم بالصدق صزقی الصدق این صدقہ البر ال البر و ان البرا اے لوگو تم ہمیشہ سچائی کا دامن پکڑو سچائی کا اہتمام کرو ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرو جھوٹ نہیں بولو اگر تم ہمیشہ سچ بولو گے تو نبی رہے پاساں فرماتے ہیں لا جزال رج لو یک تو لا جزالو لا جزالو یاد کا یک تو ہی صدیقہ بہت بڑا فائدہ ہے नबी अनेक प्रार्थना फरमाते आदमी सच बोलने की बराबर कोशिश करता रहता है झूठ से अपने आप को बचाता है सच बोलने की हमेशा कोशिश करता रहता है सच बोलते हुए सच बोलने की कोशिश करते करते और सच का एहतमाम करने की वजह से اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا اونچا مقام و مرتبہ وہ حاصل کر لیتا ہے اتنا نیک بن جاتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر کہتے ہیں فرشتوں کو یق اللہ صدیقہ اس کا شمار ہمارے یہاں صدیقین نے کر دو بہت اونچا مقام ہے ادق صدق یہ حدی علق آپ فرماتے ہیں اے لوگوں سچ, سچ, سچ, سچ بولنے کا سچ بولنے کا اہتمام کرو فی البر یاد رکھنا سچائی انسان کو کس راستے پر ڈال دیتی ہے بر یہ بہت بڑی چیز ہے علئی گنب صدقی فائن نصب قدی ال اے لوگ تم سچ بولا کرو سچ بولنے کا اہتمام کرو سچائی تمہیں बिर کی طرف لے جائے گی سچائی تمہیں بیر کا مالک بنا دے گی سچائی ہمیشہ پر آمادہ کرتی ہے وہ انل برا یہ بھی الل جن <الْجَنَّة> اور پھر انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے ہو جا کے سچ بولنے کا انجام کیا نکلا جنت عَلَيْكُم فی الم نفسد ہمیشہ تم سچ بولا کرو چونکہ سچ بولا سچائی تمہیں بر کی طرف پہنچا دے گی بر کس کو کہتے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے بتایا ہوگا بر کہتے ہیں وہ اسلام کے اندر وہ اسلامی عمل جو بدا خود نیکی ہو لیکن صرف نیکی نہیں نیکی بھی ہیں بزاتے خود اور ہزاروں اور سینکڑوں نیکیوں کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے اس کو کیا جا کہا جاتا ہے yes. بھر. بھر کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے ان نل ابرار الفی نئی و ان نل ابرار ان نل بیر کی جمع کیا ہے ابرار جس کے اندر بر پایا جاتا ہے اس کو کیا جا کہا جاتا ہے ابرار ان نل ابرار لفی نہ ابرار نعمتوں والی جنت میں ہوں گے وہ انل پجار لفی ظہیب اور فجار جو ہوں گے کہاں ہوں گے جہیب میں ان نل ابرار یشرب نس کا نمزا جوہ کا پورا یشرب بہا اے اللہ اے لوگوں تمہیں معلوم ہے ابرار کا مقام و مرتبہ کیا ہے ان نل ابرار یشربور انکارا مزا جو ہے ابرار جنت میں ہوں گے اور یہ ایسا پانی پیتے ہوں گے ایسا ان کو پینے کی شربت ملے گا کہ جس کے اندر کاپور کا مزہ آتا ہوگا یہ فت جرون اور جب ان کو پینے کی ضرورت پڑے گی اللہ فرماتے ہیں تو ان کو خود نہر کے پاس نہیں جانا ہے پانی بھرنے کے لیے نہیں جانا ہے یہ فتر وہ ایسے اشارہ کریں گے تو ایک نئی نہر سے, سے چھوٹی نہر نکلے گی اور جہاں وہ بیٹھا ہوگا وہاں تک پانی اس کے ذریعے آ جائے گا ہاں یہ ہے کون سے میرے بھائیو ابرار پھر اللہ رب العالمین نے کہ خیرن بری کائنات میں سب سے اچھی مخلوق جو ہے کون ہے ابرار ہیں کون سے لوگ ہیں ابرار تو یہ سچائی انسان کو کس کے مقام پہنچا دیتی ہے ابرار کی اور ویر جو ہے انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے جنت کے اندر پھر آپ نے ساتھ سنوایا وہ یا کم وزی اپنے آپ کو کبھی یعنی جھوٹ سے بچاؤ وہ کبھی اے لوگوں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ کسی کے ساتھ جھوٹ کا معاملہ نہ کرو جھوٹے باتیں نہ کرو فن کبھی ایلل فجور چونکہ پورا جھوٹ انسان کو فجور تک لے جاتی ہے اور وہ نل فضور اجاڈی ایلنر اور آدمی کو فجور جو ہے وہ کہاں پہنچا دیتا ہے جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ سب کو سچ بولنے والا بنائے اور سچوں میں شامل کرے آپ نے چھ باتوں میں سے پہلی بات بیان فرمائی اس دو کل حدیث بات کرو تو بالکل سچی بات کرو نمبر دو ویگا و اتم و اوپو ادا اور جب تم وعدہ کرتے ہو تو وعدہ پورا کرو یہ دوسری چیز ہے وعدہ پورا کرنا جس سے کرتے ہو وعدہ پورا کرو وعدہ خلافی نہ کرو اور یہ وعدہ جو دو طرح کا ہوتا ہے ایک وعدہ وہ ہے جو اللہ کے ساتھ انسان کرتا ہے اور دوسرا وعدہ وہ ہے جو انسان اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتا ہے ہر قسم کا وعدہ چاہے اللہ کے ساتھ ہو یا اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ پورا کریں وہ اوفل عہدی ام العہد کا جو وعدہ کرتے ہو وعدے کو پورا کرو قیامت کے دن وعدوں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا وعدہ پورا کرنا یہ ایمان والوں کی علامت اور نشانی ہے اور وعدہ خلافی کرنا یہ منافقوں کی نشانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نمایا آج المنافک فراش ایزا حد قبیبہ وعد وادہ اخلاقہ ویدا سخمینہ خانہ اور کما کالا رہتا اے لوگوں منافق کی تین نشانیاں ہیں اپنے آپ کو منافقوں کی نشانیوں سے بچاؤ نمبر ایک منافق کی پہلی نشانی یہ ہے ادا حد دسا جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور دوسری نشانی یہ ہے ویزا تو مینا جب امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں وہ خیانت کرتا ہے اور تیسری نشانی یہ ہے ویزا وعدہ اخلاف جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے قرآن پاک میں ایفائے عہد کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وعدہ پورا کرنے والا بنائے نمبر تین آپ نے ساتھ روایا وز این تم تیسری بات جس پر تم اگر عمل کرنا کرو اور عمل اہتمام کرو امر کا وعدہ کرو تو ادمن الحقوم الجنہ ہم تمہیں جنت میں داخل کرنے کا وعدہ اور گارنٹی دیتے ہیں تیسری چیز و اذا اتمنتم جب امانت رکھی جائے تو امانت کو تم ادا کرو امانت داری ان نو امروں ان من الامانات الى المانت اللہ رب العالمین تم لوگوں کو حکم دے رہے ہیں کہ امانت کو امانت والے کے حوالے کر دو امانت میں خیانت کرنا بدترین گناہ ہے قرآن میں اس کو گناہ کبیرہ اور حدیث میں اس کو کبائر بھی شمار کیا گیا ہے اس لیے امانت داری وبینت ہی ماحت کے اندر اور وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو اپنے امانتوں کی کیا کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حدیث ہے امام کی میری امام بحقی احمد اللہ علیہ نقل کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا علامہ خاط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الا قار لا, لا, لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا اہد لہ او کما قال علیہ السلام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نوں کہہ رہے ہیں اکثر و بیستر نبی علیہ جب بھی خطبہ دینے کے لئے خڑے ہوتا قلما خطبنا شاید ہی کبھی اللہ رسول نے ایسا خطبہ دیا ہو کہ جس قطب میں یہ حدیث نہ پڑھی ہو یعنی اکثر و بیشتر جب بھی آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو موضوع خطبے کا کچھ بھی ہوتا لیکن یہ حدیث لوگوں کو ضرور بیان کرتے الا ایمان والوں سن لو لا ایمان عل ملا امان طلح و جو ایمان جو امانت تاریخ جس کے اندر نہ ہو اس کا ایمان کسی کا کام کسی کام کا نہیں ہے ولادین اور جو وانا نہ پورا کرے اس کا دین کسی کام کا نہیں وہ ایمان بالکل بیکار ہے جس ایمان میں امانتداری نہ پائی جائے وہ دین بالکل فضور ہے جس دین میں وعدہ وعدہ کا پورا کرنا نہ پایا جائے اللہ تعالیٰ امانت گاری اور عیفاء میں تو سیکھ نسب فرمائے اور اس چیز اور یاد رکھیں امانت کا بھی معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے امانت کا مطلب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امانت صرف یہ ہے کہ کوئی اپنے وطن جا رہا ہو یا کسی کسی نے اپنی تنخواہ پائی آپ کو لا کر کے پیسہ دے گیا یا کوئی چیز امانت رکھ بھائی اتنے دن کے لیے آپ میں آؤں گا تو لے لوں گا اللہ اب اسی کو امانت سمجھتے ہی نہیں امانت جو ہیں امانت کہتے ہیں ہر وہ ذمہ داری ہر وہ حکم جو اللہ اس کے رسول نے ہم پر مقلق جس کا مکلف کیا ہے اور ہر وہ ذمہ داری جو آپ کے سر پر ڈال دی جائے اسی چیز کا نام کیا ہے امانت اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مشروط رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے تھے الوسع الوسع امانت وضو امانت ہے نماز امانت ہے روبا امانت ہے افسلاط و امانت السام و امانت یہ امانت کا مطلب یہ ہے یہ جو ہم لوگ جس کو امانت سمجھتے ہیں وہ ایک معمولی سے امانت ہے امانت کا مطلب یہ ہے اللہ اس کے رسول نے جو ہمیں حکم دیا ہے یا ہمارے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اسی ذمے داری کو مکمل ادا کر دینا کیا ہے امانت ہے اس ذمے داری میں ادا کرنے میں کوتا ہی کرنا یا ادا نہ کرنا اسی چیز کا نام کیا ہے خیانت ہے حدیث ہمیں یاد آئی ایک موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ جو انسان پانچ وقت کی نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے امانت اور امانت ادا کرے وہ جنت میں جائے گا شہاب کے نے فرمایا یا رسول اللہ یہ روز نماز کے ساتھ امانت کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ کی امانت کیا کی ہے سمے الغسر الجنابہ ایک انسان کو جنابت لاحق ہو گئی ہے اس گسل کرنا یہ اصل میں جنابت یہ کیا ہے امانت دیکھیں گسل جنابت کو بھی اللہ میرے نے کیا قرار دیا ہے امانت کیوں گسل جنابت ایک ایسا عمل ہے آپ پورا کریں صحیح کریں یا غلط کریں یا نہ کریں ہمام میں رب ہی دیکھتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اگر امانت داری کی فکر ہوگی تو وہی انسان چاہے ٹھنڈی ہو یا گرمی ہو ٹھنڈا پانی ہو یا گرم پانی ہو یا کچھ بھی ہو وہی انسان بند کم بند ہمیں سن صحیح طریقے سے گزرے جنابت کرے گا جس کے دل میں ڈر ہوگا یہ امانت وہ ادا کرے گا اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا من الجنا جنات کا گسل اچھی طرح سے کرنا یہ بھی کیا ہے امانت ہے تو میرے بھائیوں امانت داری آپ بھی کسی جگہ کسی کرسی پر بیٹھا دیے گئے ہیں آپ کسی آفس میں ذمہ دار بنا دیے گئے یہی آپ کی امانت ہے یہاں تک کہ نقی رہی تو کو سامنے ساتھ نمایا سونند ترمیس حدیث بل امانت آپ کسی جگہ بیٹھ کر کے چند آدمیوں نے کوئی بات کی مل کر کے چل کوئی فیصلہ کیا اور یہ کہا گیا بھائی یہ یہیں تک بات رہے یہاں جانے کے بعد کسی کو ما بتایا نہ جائے اللہ کے نبی علیہ فرماتے المجالی سو امانا یہ مجلسیں بھی کیا ہیں امانت امانتاری ابھی دیکھیں مثال کے طور پر یہاں بیٹھے ہیں ابھی درس کے لیے بھائی نے کیا اعلان کیا بھائی قرآن و حدیث کا درس دیا جائے گا اب ہم کیا کریں درس دینے کے لیے آئیں قرآن و حدیث کا نام لے شرک و بتاد بیان کریں سب سے بڑی خیانت اور چوری یہ ہے ہم نے اپنے ذمے داری اور فریدے کو ادا نہیں کیا اس کو کہا جاتا ہے دوستو امانت آپ نے شاط نمایا ود ود المانت اس تم ان تم اور جب امانت رکھی جائے تو امانت ادا کرے تین چیزیں ہو گئی نمبر چار آپ نے ساتھ سمایا وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو اللہ نے شرمگاہ کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے دو راستے مقرر کیے ہیں ایک شادی ہے اور دوسری اپنی بادیاں ہیں اب ان دونوں سے ہٹ کر کے اگر کسی نے کسی اور طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کیا یا اپنے گاہ کا استعمال کیا اس نے شرمگاہ کی حفاظت نہ کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اسی لیے اللہ واقع اللہ نے بڑی فضیلت بیان کی ہے ان لوگوں کی جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں چاہے مرد ہوں یا عورت ہو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی حرام کاری سے ہم تمام مسلمانوں کو بچائے نمبر, ج... نمبر پانچ آپ نے ساتھ مانا و بدو اب شارکم چلتے ہوئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اللہ اکبر کتنی بڑی پابندی ہے بدو ابشار کو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو چلتے ہوئے کسی اجنبی یا عورت پر نگاہ نہ ڈالو آج اجنبی یا عورتیں روڈ پر چلتی ہوں گی جس دکان پر کھڑے ہو جاؤ ٹی وی پر وہی عورتیں آپ کو ٹی وی پر نظر آتی ہوں گی نوز بلّہ اور ان سے بھی زیادہ ارانت آپ کو پیپر خریدیں گے اس میں بھی آپ کو نظر آتے ہوں گے اور وہ جس سے انسان کے دل میں ایک حیدان اور جذبات اور خواہشات پرے ان تمام سے نگاہوں کو نیتی رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بدو کیوں جتنی حرام کاریاں ہوتی ہیں سڑک کی ابتدا جو ہے وہ آنکھوں سے ہوتی ہے لیکن اتنے بڑے فریجے کو جس کو اللہ نے قرآن میں رحمت اللہ علمی نے حدیث میں دیا اور بڑی تاکیب کی مردوں کو عورتوں کو سب کو آج کیسے روشن خیال مسلمان قرآن پاک اور حدیث کو ایک جملے میں ختم کر دیا دل صاف ہونا چاہیے بے ایمان تیرا دل ہی نہیں صاف دل ہی تو گندہ ہے تیرا کسی لیے نگاہ درست نہیں ہے سمجھے نا پورے اسلام کی تعلیم کو بے بےمانوں نے ایک چمنے سے گرا جھا دیا کیا دل صاف ہونا چاہیے دل صاف ہے اس لیے صاف نہیں ہے اس لیے تو رب تیرا جانور تیرا وفادار ہے اور تو انسان ہو کر کے اپنے ہادی کا بے وفاد نکلا تیرا دل صاف تیرا دل ہی گندا ہے اسی لیے ایسی باتیں کر رہا ہے ہوا کہ اللہ کو معلوم نہیں کہ ہاں دل صاف نبی کو معلوم نہیں نبی صحابہ کو حکم دے یہ ایسا بے ایمان انسان ہے کہ یہ صحابہ کو متنون قرار دے رہا ہے ابو بکر عمر کی رنگ کا دل صاف نہیں تھا آئسہ اور فاطمہ کی دل صاف نہیں تھا اسی لیے اللہ نے ان لوگوں کو نگاہ نیتی کرنے کا حکم دیا ہے ہمارا دل صاف ہے اس کا مطلب ہے صحابہ کو تعمین کو صحابیات کو سب کو مصرون قرار دے رہا ہے اور احراج ان کو اس لیے پردہ نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا تھا کیونکہ ان کے دل صاف نہیں تھے ہمارا دل صاف ہے اس لیے قران کی ایت ہمارے لیے نہیں نو اسب اللہ من ذالک خیر سے کفریا شرکیا اٹھائے تو نظریا سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے وحذو ابصارکم گریہ حفاظت بڑی ذیلت بیان کی ہے اس انسان کی جو اپنی نگاہیں نیچی رکھتا ہو رحمت اللیل عالم بیان فرماتے اے لوگوں تین قسم کی آنکھیں ہیں جن پر اللہ تعالی نے جہنم کی دھوئیں کو بھی حرام قرار دے دیا ہے جس کی بردی ہو اپنے آپ آن... اپنے آنکھوں کو جہنم کے دھوئیں سے بچائے اور جس جو مرضی ہو خود آنکھیں اپنے آپ آنکھ کو جہنم میں لے کے جائے تو نہ اللہ کا کچھ بگڑتا ہے مودی صاحب کا اور نہ رحمت اللہ کا نہ کسی انسان کا وہ خود اپنا برباد کر رہا ہے نبی علیہ الحثا نے فرمایا سراسطوج تین قسم کی آنکھیں ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دھوئے کو حرام قرار دے دیا ہے وہ کون سی ہیں نمبر ایک اب مار ملا پہلے نمبر پر وہ آنکھ ہے جو حرام چیزیں جب سامنے آتی ہیں اڑیاں اجنبیا عورتیں یا کوئی حرام منا آتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیتا ہے کیوں کے کر لیتا ہے دل چاہتا ہے سار کہتا ہے دیکھو لیکن ایمان کہتا ہے کہ رب نے منع کیا ہے رب کا حکم سمجھ کر کے جس نے اپنی نگاہیں نیچی کر لیا یہ ایسی آنکھ ہے کہ ایسی آنکھ والے کے پورے جسم کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دھوئے سے بھی بچانے کا وعدہ کر رکھا ہے نمبر اللہ دو دو دوسری وہ آنکھ ہے جدھر سے دشمنوں کا آنے کا خطرہ ہو وہاں دشمنوں کی سے حفاظت کے لیے ملک اور قوم اور مجاہدین کی حفاظت کے لیے اپنی آنکھوں کو کھول کر کے دیکھتا رہتا ہے کہ دشمن اگر حملہ کرنے والا ہو تو فوراً اپنے ساتھیوں کو جگا دیں گے وہ سوتا نہیں کیوں اگر ہم سو گئے دشمن چکے سے آ گیا تو امت کا اور ملت کا مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوگا اس لیے کتنی بھی نیند آتی ہے نیچ کو ختم کر کے ساری خواہشات کو ترک کر کے دشمن کو جس طرح سے آنے کا خ... دشمن کے آنے کا خطرہ ہے وہیں کھڑے ہو کر کے یا بیٹھ کر کے دیکھتا رہتا ہے یہ ان سے خوش نصیب ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو آرام کرا دے دیا ہے بڑا خوش نصیب اللہ تعالی سب کو بنائے وہ بکت تیسری وہ آنکھ ہے یا تیسری آنکھ والا وہ انسان ہے جس نے اپنے گناہوں کو یاد کیا رب کا خوف رب کا ڈر پیدا ہوا عذاب قبر عذاب نار کے مناظر اس کے سامنے آئے اور آنکھوں میں اس کے آنسو آ گئے جس انسان نے اللہ تعالی کے ڈر اپنے گناہوں کو یاد کر کے جس شخص کے آنکھ میں آنسو کے خطرات یہ آنسو نظر آنے لگے اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب پر بھی جہن ان کے دھوئیں کو حرام کرا دے دیا ہے تو میرے بھائیوں نگاہوں کا رکھنا یہ بہت بڑا عمل ہے, ہے نمبر چھ اور آخری چیز جس کی حفاظت اور جس پر عمل کرنے والے کو اللہ کے رسول سلم نے جنت میں داخل کرنے کی گارنٹی دی ہے آپ نے تم اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو کیا ہے اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط چیز لکھو نہیں ایس نے اپنے ہاتھوں سے کسی کو مارو نہیں اپنے ہاتھوں سے کسی کو قتل نہ کرو اپنے ہاتھوں سے کسی کو اشارہ کر کے تن نہ کرو اور اپنے ہاتھوں سے شیطان کو دبا دبا کر کے اریا تصویریں صرف دیکھنے کے چینل بھی نہ بدلتے رہو شیطان کے ایک بچہ ہاتھ میں ہوتا ہے نا لوگوں کے کیا کہتے ہیں اس کو ریموٹ یہ شیطان کا بچہ ہے وہ انگلش بیٹھا ہوا ہے سمجھ گئے نا اگر سیدھا سادہ کوئی پورک ہے اس میں کوئی مزہ نہیں جتنی حرام کہانیاں ننگی چیزیں نظر آئیں اس کو ڈھونڈتا رہتا ہے اپنے ہاتھوں کو جس شخص نے ان تمام چیزوں سے بچایا تم <دیاكُن> نبی علیہ فرماتے ہیں المسلم ملسان مل ہی, ہی اے لوگو مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبان سے اپنے مسلمان بھائیوں کو محفوظ رکھتا ہو کسی کو ایذا و تکلیف نہ پہنچاتا ہو آپ نے ساتھ مانا یہ چھ چیزیں ہیں یہ ہیں جو باتوں سے میں اسے جنت دلانے کا وعدہ کرتا ہوں اللہ تعالی ان ہم سب کو عمل کرنے کے تو نصیب سے فرمائے باقی هذا ان شاء اللہ اگلے ہفتے حکوما ایک منٹ ایک منٹ ایک اعلان رہ گیا ہے یہ اگلے جمعے کو آنے والا جمعہ جو ہے میرے خیال سے پرسوں یا نرسوں ستائیس تاریخ کو فکرے آخرت فکرے آخرت جو آج ہم لوگ بھول چکے ہیں یاد نہیں وہ تو کہتے مرنا تو لگا ہی رہتا ہے مرنا گئی بات تھوڑی ہے یہ لوگ کہتے ہیں ارے پھر سی بڑی چیز ہو گئی مرکز تو مرنا مرنا پیدا ہونا وہ تھا میرے بھائی یہ جو بھول چکی ہیں اسی کی یاد دہانی یہ ایمان کا بڑا اہم مسئلہ ہے اسی موضوع پر یہ کیا نام شیخہ شیکا منار المان کیا مناز مرکز منار المناس کے المناس کے جو شیخ محمد کی اہلیہ شیخ ہندہ چلاتی ہیں ان کی طرف سے اگلے جمعے کو بعد نماز عشاء عشاء کی نماز نہیں پڑھے وہاں سے اس موضوع پر پروگرام ہوگا آپ تمام ساتھی چلیں جو اعلان کرنا ہے وہ یہ کہ بھائی کا نمبر لے لیں اور اپنا اپنا نمبر دے دیں یہاں سے بس کا انتظام کیا ہے بھائی نے فری میں لے جائیں گے فری میں لے جائیں گے نا فری میں لے جائیں گے فری میں آپ کو نہ آئے گا وہاں انٹری بھی فری بتاتے بتا تیار ہو تو بھائی یہ مغرب کے بعد مغرب کے بعد تیار ہو جائیں کہاں اکٹھا ہو جہاں ہاں تو جو بھائی جانا چاہتے ہیں اور سب کو جانا چاہیے سمجھ گئے نا اور میٹرو بھی جاتی ادھر قریب میٹرو بھی جاتا ہے نہ